الباب الاولفی علم العروض پہلا باب ہے علم عروض کے بارے میں محیط دائرات میں دو علم ہیں ایک ہے علم عروض اور دوسرا ہے علم قافیات تو پہلا باب ہے فی علم العروض علم عروض کے بارے میں بفتِ الفصل الاول فی حقیقت العروضی و شعر و اجزاحی پہلی فصل ہے عروض کی حقیقت اور شعر اور اس کے اجزاء کے بارے میں عروض کی تعریف کرتا ہے العروض علم اوزان شعر و نایو تصرفی فیح عروض ایسا علم ہے کہ جس میں اوزان شعر کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور اس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جس کے ذریعے ان اشعار میں تصرف کیا جاتا ہے اشعار میں ہیر پھیر جن چیزوں سے ہوتا ہے وہ بھی علم عروض میں ذکر ہوتے ہیں اور شیر کے اوزان بھی علم عروض میں ذکر ہوتے ہیں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے وقار روفی وجہ تسمی علم بالعروضی وجوہات اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں انہوں نے وجوہات ذکر کی ہیں وقت زکارو اور انہوں نے ذکر کی ہیں فی وجہ تسمی علم بال بالعروض اس علم کا نام عروض رکھنے کی وجہ کے بارے میں وجوہن کئی وجوہات کہ اس علم کا نام علم عروض کیوں رکھا گیا ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے وہ کئی وجوہات تسمیہ انہوں نے بیان کی ہیں ہا ان میں سے قریب ترین بات یہ ہے کہ ان العروض اسم لما یو علیہ شعی او عروض اسے کہتے ہیں اس چیز کا نام ہے لما یو اراد علیہ او جس پر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے فنوقیلا الحاد الفن تو اس نام عروض کو اس فن کی طرف منتقل کیا گیا لی اناح یو اراد ہی شعر کیونکہ اشعار اس پر پیش کیے جاتے ہیں یو اراد علیہ ہی یہ شعر کے لیے عروض ہے اشعار اس علم پر پیش کیے جاتے ہیں فما و فقاہو فی وما جو شعر اس علم عروض کے موافق ہو وہ صحیح اور جو اس کے خلاف ہو وہ فاسد خراب شعر غلط شعر قرار پائے گا و کالآباد اور میں سے بعد نے کہا ان سمیا بلا عروض حقیقت یہ ہے کہ اس کا نام اس علم کا نام علم عروض اس لیے رکھا گیا ألفه في العروض کیونکہ خلیل نے خلیل بن احمد الفراہیدی نے اس علم کو تعلیف کیا تھا فی الوزی عروض میں اور عروض کہتے ہیں وہ یا مکہ عروض مکہ کا نام ہے یعنی مکہ میں خلیل نے چونکہ اس کو تعلیف کیا اس کو ایجاد کیا تو اس لیے اس کے مناسبت سے اس کا نام علم عروض رکھا گیا تو تبرک کے طور پہ عروض کے نام پر ہی اس علم کا نام علم عروض رکھ دیا بس آج کے دن اتنا ہی کافی ہے اس کو یہ اس کی تعریف زبانیں یاد کرنی ہے اللہ فیح اور جو اس کی وجہ تصبیہ ہے اس کا خلاصہ وہ یاد رکھنا ہے کہ کئی ایک وجوہات علماء بیان کرتے ہیں اس کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ عروض کہتے ہیں جس چیز پر کوئی چیز پیش کی جائے تو اس فن کا نام بھی علم عروض اس لیے رکھا گیا ہے کہ اشعار اس پر پیش کیے جاتے ہیں جو اس کے موافق ہوں وہ صحیح جو موافق نہ ہوں وہ فاسد اور بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ چونکہ خلیل بن احمد الفراہدی نے یہ علم ایجاد کیا تھا مکہ میں بیٹھ کے اور مکہ کو عروض کہتے ہیں تو اس کے نام پر اس کو علم عروض کا نام اس نے دے دیا تبر